القار کا معنی ہے کسی پر غلبہ پا کر اسے ذلیل کر کرنے کے ہیں کسی پر غلبہ پانا بھی غلبہ پا کر اس کو ذلیل کرنے کے ہیں اس میں غلبہ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے طرف مخالف کو ذلیل کرنے کا مفہوم بھی پانا پایا جاتا ہے اور دونوں یعنی غلبہ اور طزلیل میں سے ہر ایک معنی میں علیحدہ علیحدہ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کبھی دونوں معنی ایک ساتھ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 اس سے مقدس کا آگے آئے گا